اس کو سہنے کی استطاعت ہم میں نہیں ہوتی لہٰذا جب تک ریکشن کو سہنے کی طاقت نہ ہو تو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ نظام کے ساتھ مسلح ٹکراؤ اس وقت کیا جائے جب اتنی طاقت مہیا ہو چکی ہو کہ بظاہر احوالی کامیابی یقینی نظر آئے اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نفس زکیہ رحمہ اللہ اور اسماعیل رحمہ اللہ کی مالی مدد تو کی لیکن جگ میں شریک نہیں ہوئے اس حوالے سے شیخ صاحب آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے اصل میں جہاد کے بارے میں رییکشن کی بات کرنا کہ کتنا ہوگا اور کیسا ہوگا یہ بھی اصل میں ملحد اور بے دین لوگوں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات اور شگوک و شبہات ہیں اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں میں مایوسی پھیلانا ہوتا ہے کہ نہ ہمارے پاس طاقت ہے اور نہ ہی ریئیکشن کی برداشت تو لہذا کسی گناہ سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے اور اسی طرح جہاد بھی نہیں کرنا چاہیے یہاں میں ایک بات واضح کروں کہ اتنی بات تو ہے کہ اگر طاقت نہ ہو یا ریئیکشن سہنے کی برداشت نہ ہو تو آپ پر نہیں ہی یعنی منکر واجب نہیں ہوتا اس لفظ کو سمجھیں کہ نہیں یعنی من آپ پر واجب نہیں ہوتا اور آپ شریعت کی نظر میں بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں معذور ہوتے ہیں البتہ یہ کہنا کہ ایسی صورت میں نہیں علمل کرنا یا جہاد کرنا جائز ہی نہیں تو یہ بات صحیح نہیں مطلب اس کو اس کے جواز کہیں انکار کرنا تو یہ بات صحیح نہیں بلکہ ایسے وقت میں تو یہ عظیمت بن جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا اور زیادہ باعث ثواب ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہدائی حمزت ابن عبد المطلب فرمایا بہترین شہید حمزت ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں ورجل قاما عند سلطان جائر اور وہ شخص ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے فنہاہو فقتلہو اور اس کے سامنے نہیں علم منکر کرے جس پر وہ اسے قتل کر دے اب یہاں بادشاہ کے سامنے نہیں یعنی منکر کا ریئیکشن یہ تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکشن پر سوچ نہ کرنے والوں کو حرام کام کرنے والا نہیں کہا بلکہ اسے سید الشہدا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ساتھی بتایا یہ ایک بات ہوئی اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام و حلیفہ اللہ کی یہ بات کہ مسلح ٹکراؤ اس وقت ہونا چاہیے کہ جب بظاہر احوال یقینی طور پر کامیاب ہوتے نظر آئیں تو بات یہ ہے کہ کسی کو بھی مستقبل پر یقین نہیں ہو سکتا مستقبل پر تو یقین اسے ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو اور عالم الغیب ایک اللہ تعالی کی ذات ہے ہماری اور آپ کی بات تو زن اور گمان ہو سکتی ہے یقینی نہیں ہو سکتی البتہ غالب گمان ہو سکتا ہے پھر اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ غالب گمان کس کا معتبر ہوتا ہے تو امام و حنیف رحمہ اللہ فقی احکام میں غالب گمان مبتلا بہی ہی کا معتبر کرتے ہیں تو اعتبار کس کا ہوگا مبتلا بھی کا اور اس مسئلے میں مبتلا بہی کون ہیں عسکری لوگ تو اس مسئلے میں اعتبار کس کا ہوگا عسکری لوگوں کا اور اس مسئلے میں اسکر لوگوں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ گولیلا مبارضہ جب دوام پا جائے لمبا ہو جائے تو مقابل سکوت کرتا ہے یہ ہمارا غالب گمان ہے اور ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ بظاہر احوال یقینی طور پر کامیاب ہوتے نظر آئیں یہ نظریہ صحیح نظریہ نہیں ہے بلکہ اعتبار غالب گمان کا ہے پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک کامیابی کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک جنگ نہیں کرنی چاہیے تو یہ بات بھی غلط ہے امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے پاس جب نفس زکیہ اور ابراہیم کی شہادت کی خبر آئی اور جب زید ابن علی کی شہادت کی خبر آئی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فتویٰ بھی امام صاحب رحمہ اللہ نے ہی دیا تھا خروج کا تو جب ان کی شہادتوں کی خبر امام ابو حنیفر رحمہ اللہ کے پاس آئی تو آپ رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس کے والد کے ساتھ ہوا تو اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ انہیں اس بات کا پتا تھا لیکن پھر بھی فتویٰ دیا اس لیے یہ بات کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایک افتراح ہے جھوٹ ہے یہی بات مولانا فضل محمد صاحب نے دعوت جہاد میں نقل کی ہے امام ابو بکر جساس اللہ نے تفسیر احکام و میں نقل کی ہے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس جنگ میں کامیابی کا پورا یقین نہیں تھا اس کے باوجود بھی آپ نے خروج کا فتویٰ دیا تو اس سے پتہ چلا کہ جب جنگ میں کامیابی کا یقین نہ بھی ہو تو پھر بھی جنگ جائز ہے پھر یہ بات کہ اگر ریاکشن برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے خروج جائز نہیں اور پھر دلیل میں یہ بات کرنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے نفس زکیہ اور ابراہیم کی صرف مالی مدد کی لیکن جنگ میں نہیں گئے تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مطابق امام صاحب کے نزدیک اس جنگ میں شرکت جائز نہیں تھی تو جب شرکت جائز نہیں تھی تو حرام ہوئی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس جنگ میں بدنی شرکت حرام ہو تو کیا اس میں مالی شرکت جائز ہو سکتی ہے اس میں مالی امداد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا مال حرام میں صرف کر دیا تو یہ تو امام اب حریفہ رحم اللہ کی بےزتی اور بے حرمتی ہے کہ آپ کے مطابق انہوں نے اپنا مال حرام میں خرچ کیا جنگ میں مالی امداد بھی جنگ ہی شمار ہوتی ہے مالی جہاد بھی جہاد شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مالی عبادت ہے اس لیے یہ بالکل ایک غلط بات ہے ایک غلط مفکورہ ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں